اور کاؤن کر اسے واپس لوگے حالان کے تم میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی